صلی اللہ عم الحمد اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ والے پاتاشاہ باقی تمام سامعین خواہ نگرامی بلا سب کو شہشن بارش کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر تین سو اڑتالیس ابلگ چھپن ہے ففٹی سکس جی اور تین سو جو ہے شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے اور ففٹی سکس جو ہے دو نمبر دعا صبح کا درخت نمبر چھپن ہے اور اس میں ہم لوگ جو ہے دعا صبح کا دسواں اللہ عمہ پیراگراف نمبر دس یعنی دسواں اللہ میں ایک درس دیا تھا اسی کا دوسرا درس سے آپ لوگ مبارکہ ہم پہنچانے کوشش کر رہا ہوں تو دسواں پیراگراف یہ ہے اللّہ من ال نور و آتی نور وضد نورا نورانعلی نوری یا نورو یا نورو یا نورو یہاں تک آپ کو توضیح ہوا تھا ابھی آخری حصہ جو ہے یا مدبر العموری و یا مقدر العوام و سلی صلی علنبی محمد وعالی تو اس پیراگراف کے ساتھ دعا کے ساتھ یہ پیراگراف ختم ہوا چاہتا ہے تو اللہ مجلنی نور آؤ تو یہ آج ہے سیاہ مدبر الامور سے در نمبر چھپن تین سو اڑتالیس اولی چھپن شروع ہوتی ہیں تو اللہ مجالن یا اللہ مجھے سراپا نور بنا دے مجھے ایک اور نور عطا فرماوات نور نورنٰ, وزد نورن علا نوری اور جو کچھ تو نے مجھے نور عطا فرمایا ہے اس نور پر اور نور اضافہ فرما یا نور اے روشنی عطا فرمانے والے یا نور اے سراپا روشنی اور نور عطا فرمانے والا یا نور اے سراپا نور اور روشنی عطا فرمانے والا اس کے بعد پھر یا مدبیر الامور و یا مقدر و وشخور اس نقطے کی تھوڑی تجویح آج کے دس میں دے رہا ہوں تو یا مدیعہ سے نیتا ہے ہاں جی مدبیر الامور مدبرن جو ہیں دبرا تدبیرن سے ہیں مرتب کرنا کمانا کے لغت میں تیار کرنا تدبیر کرنا حکمت سے کام لینا ہن مہیا کرنا پیش کرنا ایجاد کرنا انتظام کرنا بچت کرنا یہ سارے معنی کیا ہیں دبرا تدبیرن کمانا باب تف عل سے اور دبر الامرا جو یامدبیر المور ہے اس حساب سے دبر العمرا بھی لغت میں آیا ہوا ہے القام سلجزید میں اس کے معنی لکھا ہے تدبیر کرنا انتظام کرنا تدبیر کرنا انتظام کرنا یہاں یہ مد معنی سب سے زیادہ مناسب معنیٰ ہے یامدبیر المور اے تدبیر فرمانے والے اے انتظام فرمانے والے امور کا امور کا معنی کیا امور امرن کی جمع اس کے معنی اختیار مسئلہ معاملہ مسلک یہ معنی کیا ہے اور امرن حکم ایک اور مانا حکم آرڈر وارن اتھارٹی جمع عوامل ہاں تو یہ مدبل عمور ہے امرن اور اس کی جمع امور سے اور اس کے معنی, معنی معاملہ مسئلہ اختیار ان معنی میں آیا ہے یہاں دعا میں جو ہے یامودمبر المور یعنی معاملہ اور حکم مناسب ہے معاملہ و حکم جو ہے مناسب ہے یہاں پر ترجمہ یوں بن جائے گا اے بہتر طریقے سے معاملات کی تدبیر فرمانے والے ہاں جی میں نے تدبیر فرمانے والے سنبھال کا سکا ہے یہ مانی القام مسجد جی لغد میں لکھا ہے یا امور جو ہے معاملات اے بہتر طریقے سے تب سے بہترین انداز میں معاملات کی تدبیر فرمانے والے اے بہتر طریقے سے احکامات کی تدبیر فرمانے والے احکامات کو انتظام فرمانے والے تو یہ مختصر اس کے توجہ ہوگی یہ بہترین طریقے سے معاملات کی تدبی پر کرنے والے چونکہ پوری کائنات کے معاملات کی تدبیرہ اللہ خود فرماتے ہیں یا مدبرن بلا الوزیر اور اولاد فتح کے اندر ہیں یا اللہ کے بعد ہم جو پڑھتے ہیں یا مدبرن بلا وزیر اے واللہ جو کسی مشورہ دینے والے کے بغیر کسی وزیر کے بغیر کسی پشپنا کے بغیر خود اکیلا تمام کائنات کے تمام امور کا بہترین انداز میں تدبیر فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خود کی ذات کرامی ہے دوسرے اے معاملات یا کاموں کی تدبیر کرنے والے ایک تجمیہ بھی ہے یا مدب الامور یعنی اے معاملات یا کاموں کی ایک معاملات کی تدبیر کرنے والے یا ایک کاموں کی تدبیر کرنے والے کیونکہ ہر لیاس دنیا کے نظام چلانے والا اس نظام کو ہاں جی اپنے جب تک اللہ نے دنیا کو مجل مسمہ ایک مت معین دیا ہوا ہے اس کے تک اس کی تمام نظامات چلانے والا سرش اپنے ٹیم پہ طلوع ہو رہا ہے چاند اپنے ٹیم پہ طلوع ہو رہا ہے غروب ہو رہا ہے ہاں جی دن ٹائم پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اسمانوں میں جتنی سیارات ہیں کہ کشانوں ہیں اربوں خربوں ان کے اندر جو نظامات ہے یہ سب کے سب جو ہیں ہاں جی اللہ تعالیٰ خود ان سب کا تدبیر فرما رہے ہیں خود ان سب کو چلا رہے ہیں خود ان سب کا انتظام فرما رہے ہیں اور تو لہذا جو ہے اللہ بالحق جو ہے سچ مچ تمام امور کا تدبیر ہونے والا تمام امور کا معاملات کا تدبیر فرمانے والا اور تمام امور کا بہترین انداز میں تدبیر فرمانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں وہ پاغا کھود ہے اس کے بعد پانچویں دعا جو ہے اس کا دعا نمبر چار یا مدمل امور تھا. اس پیراگراف کے پیراگراف کا دعا نمبر پانچ یہ ہے یا مقدر العوام و یا پھر حرف ندا ہے ایک معنی میں مقدر اصفل قدرہ یقر و تقدیر اسباب تفصیل سے استفال کے سگائے مقدر جو ہیں قسمت میں لکھنا مقدر ہونا اندازہ لگانا حساب لگانا قیمت لگانا یہ معنی کہ یہاں دعا میں مقدر کرنا اندازہ و حساب لگانا مناسب ہے ہاں جی مقدر کرنا اور اندازہ و حساب لگانا یہ تو منصب ہے یا مقدر اے اندازہ فرمانے والے اے حساب لینے والے اے مقدر اور معین کرنے والے عوام جو ہے آمن کی جمع ہے اس کے معنی سال ہے ہاں جی سال آمن سال عوام اس کی جمع ہے یا مقدر آوام یعنی اے سالوں کو کا حساب لگانے والے سالوں اور دنوں اور مہنوں اور گھنٹوں اور سکنوں اور مائیکرو سیکنڈ دنیا کے نظامات اشہور کی الگ جب یا وقندر و اشہور شہر ان کی جمع ہے اس کے معنی ماہ یعنی مہینے کے معنی میں ہے تو معنی اب کیا بنے گا کی؟ یا مقندر الاوام و یعنی اے سالوں اور مہنوں کا صحیح اندازہ فرمانے والا جی, یا مقندر آوا میں بشہور سالوں اور مہینوں کا صحیح حساب لگانے والا یہ معنی بن جائے گا اور یقیناً دنیا کے نظام اسی طریقے سے ہی چل رہا ہے اس کے تمام شہ مہینے کتنے مہینے گزر گیا کتنے مہینے باقی ہے کتنے دن گزر گیا کتنے دن باقی, باقی ہے کتنے سال گزر گیا کتنے دن باقی ہے ایک سال کے اندر کتنے دن نے گزرنا ہے کتنے راتوں نے گزرنا ہے کتنے ہفتے مہینوں نے گزرنا ہے اور کتنے گھنٹے منٹ سیکنڈ مائیکرو سیکنڈ گزارنا یہ ان تمام چیزوں کا اندازہ فرمانے والا اور ان تمام چیزوں کا حساب کتاب رہنے والا ہاں جی ایک ایک لمحے اور لحظے کے دنیا کے زندگی حساب رہنے والا معین فرمانے والا اور صرف اور صرف اللہ تبار و تعالیٰ کی ذات کرانی ہے تو یا مقدر میں مشہور یعنی اے سالوں اور مہینوں کا صحیح اندازہ لگانے والا اے سالوں اور مہنوں کا صحیح حساب لگانے والا صحیح حساب کتاب رکھنے والا کاغذات ہے کیونکہ یہ کام اللہ کے کسی کی بس کی بات نہیں کسی کی قدرت میں نہیں کسی کی کے ہاتھ میں نہیں کسی کی کے بس میں نہیں یہ صرف اسی پاک ذات کے دست قدرت پھر اسی دعا کا جو ہے پیراگراف آخر دعا ہے صلی عالن وبی محمد وال صلی ن اصفلِ صلی ال صلی سے رحمت نازل کرنے کے معنی میں تو نے اے اللہ تو رحمت نازل فرما اللہ حرف جار پر کے معنی میں نبی, ہاں جی نبی خبر دینے والا اللہ کی طرف سے خبر دینے والا النبی کے معنی بلند مرتبہ و مقام رہنے والا یہ معنی رکھے ہیں یعنی اے اللہ جو ہے اپنی رحمتِ نازل فرمانے والے بلند مرتبہ اور صاف بل مقام و منزلت اور بلند مرتبہ رہنے والے ہستی اور اللہ سے خبر دینے والے ہستی پر جو کہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان پر ان کے آل پر اپنی رحمت نازل فرما محمد کے کی معنیٰ قابلوں کو پہلے انتہا بتا جائے اللہ جی کا کا سراخر محمد الغد مختار الصیاح میں لکھا محمد الصث کہا جاتا ہے اللجی کا سرا خصال محمدہ وہ حستی کے جس کے اچھے صفات بہت زیادہ ہوں اس کو محمد بولتے ہیں وہ حستی کی جس کی اچھی خصلتیں بہت زیادہ ہوں ہاں اس کو محمد کہے جاتے ہیں بلغل الاب کمال ہی کشفت ججاو جمال ہی حسن ال خصال خسال ہی صلی علیہ ول حسنِ جمع خصالی سے محمد کا معنی ہے ہیں اس کے تمام خصلتیں صفات بہت اچھے ہیں بس میں کوئی شک نہیں اللہ جب گارنٹی دے رہے ہیں آپ کے ون نقل اللہ خلق نظیم تو پھر کسی کو اجلاب بولنے کی گنجائش نہیں اس کا لام لائق آ گئے ہاں لہذا لہٰذا آپ بالحاف تمام اچھے خصلتوں کا مالک ہیں والی اور آپ کے آل پاک پر از آل جو ہیں اولاد اور ضویۂ تورہ ہیں جو کہ اعیمت علیہ وسلام تو ترجمہ پوری پر اگر یوں بن جائے گا ہاں جی یا مدبر الامور یا مقدر العوام بشر صلی النبی والمہ یوں بن جائے گا اے اللہ اے امور و معاملات کے تدبیر فرمانے والے اے سالوں اور مہینوں کو اندازہ فرمانے والے اپنی پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ ول وسلم اور آپ کے آل پاک آپ کے آل یعنی اولاد پاک پر رحمت نازل فرما یہ جو ہے اس میں اصل دعا کے تجمہ تو ایک توجی دینے چاروں رزین گرامی یہ دعا یہ پیراگراف نمبر دس اس میں سات دفعہ لفظ نور ذکر ہوا ہے اور اس سے پہلے پیراگراف نمبر نو میں جو ہے سولہ مرتبہ لفظ نور ذکر ہوا ان دونوں کے حوالے سے تھوڑی سی توجی توجہ ہی آپ لوگ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں یہ دعا جو ہے اس پیراگراف توجہ اس پیراگراف نمبر دس میں لفظ نور سات مرتبہ اور پیراگراف نمبر نو میں لفظ نور سولہ مرتبہ ذکر ہوا اور کل جو ہے سات جمع سولہ تو تیئیس مرتبہ لفظ نور ان دو پیراگراف میں ذکر ہوا یہ دعا آخر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اس نور کی کتنی اہمیت ہے. یہ وہی نور ہدایت ہے جو اللہ سے طلب فرمایا گیا ہے اللہ کے پیرے نبی نے فرما طلب کیا اور ہمیں اسی کی تعلیم دی آپ اگر ان دونوں دعا دعا کو مجسم کرنا چاہیں تو ایک ایسا انسان ہوگا کہ دل میں بھی نور کا ایک بلب لاٹو یعنی روشن سو وولٹ کا مطلب وولٹیج کا روشن ہو پھر کے جو پھر اسی طرح کا ایک بلب جو اس کے کان میں روشن کریں ایک اس کے آنکھ میں روشن کریں ایک اس کے بالوں میں ایک اس کے کھال میں ایک روشنی اس کے گوش میں ایک روشنی اس کے خون میں ایک اس کے دماغ میں روشنی ایک بلب اس دماغ میں ایک بلب اس کے ہڈیوں میں اور ایک اس کے سامنے ایک روشنی ایک نور سو بلب کا سو بلب کا ایک لائٹ اس کے پیچھے سو ہنجر سو وولٹیج کا ایک بلب اس کے دائیں جانے ایک اس کے بائیں جانے اور ایک بلب جو ہے اس کے اوپر اور ایک ایک اور بلب اس کے نیچے ہاں جی تو پھر یہ انسان کتنا چمکتا دمکتا ہوگا جان گرہمی پھر ان سب بلب کو روشن کرنے کے بعد اس کے پورے وجود میں ان سب سے زیادہ مثلا ہزار وولٹیج کا ایک بلب روشن ہو پھر اس پر اسی طرح کے ایک اور نور بلب روشن کریں ہزار کا اور اضافہ کریں پھر اس کے نور تین گنا اور بڑھا دے یا نور یا نور یا نور تین دفعہ ذکر ہوا ہے تو تین دفعہ اور بنا دے تو پھر اس مجسمہ نور شخص کی جانب دیکھنا کتنا پر لطف ہوگا اور یہ شخص کتنا نورانی ہوگا کہ انسانی نگاہ اسے دیکھتے دیکھتے دنگ رہ جائیں گے اور اس کے اس نورانی و وجود پر فرفتہ ہو جائیں گے زہنگرہ پھر ایسا شخص مجموعی خیر و سرچمہ نور و حضاد بن جائیں گے ایک بندر اتنی تو یہ نور روشنی اللہ اس میں مختلف جہاد سے روشن کریں گے تو اس کا پورا وجود جو ہے سراپا نور بن جائے گا اور اس شخص سے پھر یہ پھر ہر کسی کو جو ہے بلائی کے سوا کچھ نہیں پہنچیں گے اور لوگ اس سے صرف خیر کی امید رکھیں گے اور شر سے یہ شخص کوسوں دور ہوں گے ہاں جی اب اس شخص کا چونکہ پورا وجود نور بنا ہے تو ضرور اس کا اس دنیا سے جانے کے بعد قبر بھی منور ہی ہوگا اس بابایہ جو ہے علامہ چالیہ نوراً فی قلبی پھر فی قبری آئے خوراً کاش ہم جو ان مقدس دعاؤں کو اپنی وجود کے اصلاح دعا حقیقت میں ہمارے اپنی وجود کے اصلاح کے لیے پڑے جاتے ہیں اللہ سے ہاں جی یہ الفاظ نہیں ہے عقائق ہے زینگر ہمیں اللہ سے سچے دل سے مانگا جائے سچے دل سے منگا کہ اللہ ہمیں ایسے نورانی شخص قرار دے ایسے نورانی اور مفید مقوم سب ملت دنیا اہل دنیا کے لیے قوم مذہب و ملت کے لیے اپنے شکاری کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے چاہنے والوں سب کے لیے اہل اللہ کے لیے ملک و ملت کی حکومت ایسا صالح اور ہدایت یافتہ انسان بن جائے کاش ہم ان مقدس داؤں کا اپنے وجود کے اصلاح اور ہدایت کے نیت سے کمال عز و انکساری کے ساتھ پڑھتے رہتے تو ضرور کچھ نہ خوش مل جاتے اور ہمارے وجود ہاں خیر و بلائی کے انوار کا سر چہمہ بن جاتے اور اس طرح ہماری دنیا و آخرت دونوں منور سنور جاتے ہاں جی وہ ماتوف اللہ علیہ تو کلت وَلہ ونب اللہ علیہ تو آزان کرامین دعاؤں کو کوشش کریں پوری خلوص کے, کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں یہی دو پیراگراف پیراگراف نمبر نو اور پیراگراف نمبر دس اگر ہم سے قبول ہو جائیں اور آپ ہمیشہ صبح تحجد کے ٹائم پہ اگر آپ نہ پڑھ سکیں تو کسی بھی ٹیم پہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی سجدے شکر میں جا کر اللہ سے دعا کریں اللہ اور نہان سجدے میں جا کر آز و نیاز کریں اللہ مجھے ایک نورانی شخص بنا دے سز جا کر پڑھے اللہ مدع فی قلبی و فی قبری و فی سم و فی وصر و فی شعر کہہ کر فریاد کرے تو اللہ تعالی آپ کو خوش نخوش تو عطا کرے گا اور ایک نورانی انسان بن جائے گا اور قوم میں سب ملت سب کے لیے ایک مفید فرد اور آپ کس طرح دنیا بھی آباد ہوگا آخرت بھی آباد ہوگا میری دعا ہے اللہ تعالی صلی اللہ تعالیٰ ہم سب کے ان دعاؤں کو پوری توجہ سے پڑھنے کی توفیق